اوزب اللہ شی طرزیمن حمزی و نفی و إن اندین یق فرون الله اللہ وون غیر حق وقم بالقسط منصف رحم بیا بن علیم ناسری ان اللہ دینہ یقیناً لوح یکرون بھی آیات اللہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کرتے ہیں و یک طلون نبی ہی اور نبیوں کو کسی بھی حق کے بغیر قتل کرتے ہیں و یکت الدین بالقستم الناس اور لوگوں میں سے جو انصاف کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی وہ قتل کر دیتے ہیں فبشرحم بذابن علیم سو انہیں دردناک علمناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے اولا دین حبت امال دنیا والرہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے حبت ہو گئے و مالا ہم ناصرین اور ان کے لیے مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے آیت نمبر شروع کرتے ہیں انَ اللہدنیک فرو نبی آیات اللہ قلونبی نبی غیر حق یہ اشارہ ہے اہل کتاب کی طرف کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایتوں کا کفر بھی کرتے اور اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے انبیاء و رسول کو قتل بھی کرتے یعنی ایک تو احکام الہی پر عمل کرنے سے انکار کہ اللہ رب العالمین کے حکامات کو نہیں ماننا اور اس پر مستضاد یہ کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنانے والے انبیاء کی صلوات اللہ علیہ مجمعین جس پر بس چلا اس کو بھی قطر کر دیا وہ یخلون اللہ امرون بالقشتی بناناس اور ایسے ہی وہ لوگ جو دین کی طاقت دے والے انصاف کا ان کو حکم دینے والے ہیں انہیں بھی یہ لوگ قتل کیے دیتے تھے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبش شیر ہوں علیم سو آپ ان کے ان کاموں کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے یہ تکبر اور ہٹ درمی کی آخری حد ہے کہ بندہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والے کو قتل کر دیں اس کو مار دے یہ تکبر کی انتہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ بھر بھی کبھر ہوگا تکبر ذرہ جتنا بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا دھوپ نکلی ہو باہر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 تو وہ جنت میں نہیں جائے گا اور یہ امر بالمعروف نہیں علی المکر کرنے والوں کو قتل کرنا تو کی انتہا ہے تو اللہ تعالی فرماتے بشرحم بھی اداب علیم ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے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 اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے خوبصورتی اللہ کو پسند ہے تکبر کیا ہے بطور الحق و الناس حق کو ٹھکرا دینا لوگوں کو حقیر سمجھنا یہ تکبر ہے اچھا کھانا اچھا پینا اچھا پہننا خوبصورت لباس زیب تن کرنا خوبصورت جوتا پہننا یہ تکبر نہیں تکبر کیا ہے بطر الحق و الناس لوگوں کو حقیر جاننا یہ تکبر ہے حق کو ٹھکرا دینا نہ ماننا یہ تکبر ہے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 نبی کے ہاتھوں سے قتل ہونے والا مقتول ان کو قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب ہو گیا تو انبیاء کو قتل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بجیر میں بھی فرمایا ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو اولائکا الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَاللَّا خِرَا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 کام سے بندہ سفر کرے اور کام ختم ہو تو فرمایا فوراً اپنے گھر واپس لوٹے کیونکہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے عذاب کا کتا ہے خواہ مخواہ بلا وجہ سیر سپاٹے کے لیے سفر نہیں ہاں پرفضا مقامات پہ کچھ دن گزارنے کے لیے اپنی صحت کی خاطر بندہ سفر کرے یہ ٹھیک ہے طبیب حکیم ڈاکٹرز ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ آلودہ فضا سے نکل کر کچھ دن آپ صاف ستھری فضا میں جائیں پہاڑوں میں جنگلوں میں جہاں پہ یہ دھویں اور اس طرح کا گاندھ نہیں وہ ادھر جاتا ہے اپنی صحت کے لیے یہ بامقص سفر ہے ایک ہے بس ایسے ہی چھٹی آ گئی ہے لہذا اب چلو جی فلانی پارک میں گھومنے کے لیے چلو جی مری کی سیر کرنے کے لیے کاغان ناران دیکھنے کے لیے یہ سارے فضول کام جن سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہاں دعوت کا تبلیغ کا جہاد کا کوئی سفر ہو یا بندہ کسی کام کی غرض سے جائے اور پھر ان علاقوں کو دیکھ بھی لے نظارہ بھی کر لے خاص اسی مقصد کے لیے طویل و حریز قسم کے سفر اور لمبے چوڑے خرچے اخراجات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 کہ دن میں بیس بیس بار کنگھی شروع کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے بھی منع کیا نہا ایم تیتا آح نہ کل روزانہ کنگی کرنے سے آپ نے منع کروایا لیکن روزانی روزانہ کنگھی کرنے کی مانت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ بندہ وہ بالکل ہی پرا گندہ حالوں پہ رہ جائے ویسے اگر حجامت صحیح سنت کے مطابق ہو اور بندہ اس کو ڈھانپ کے سر کو رکھے تو روز روز کگی کرنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی تو بہرحال یہ ضمنً ایک بات آ گئی میں نے کہا اس کی بھی وضاحت کر دے اللہ دین اَ تو نصیب من کتاب اللہ کتاب اللہ کمہ بینہ ہوں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ایک حصہ کتاب کا انہیں دیا گیا یدھع اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے لیہ کم ہوں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے سمطول فریق و من ہوں وہ پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے وہ مردون اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں یدعون علا کتاب اللہ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کتاب اللہ سے مراد تورات و انجیل ہے یعنی اہل تورات اہل انجیل یہود اور مصحعہ کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے چلو اس کو ہی مانو. میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن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 ان کی ان جھوٹی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں مبتلا کیے رکھا وغرہ اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا فی دینی ان کے دین کے بارے میں ما کا نو یفتارون ان باتوں میں جو وہ گھڑتے تھے یعنی ان کی یہ دیدہ دلیری کہ انبیاء کو قتل کرنا حق کی بات بتانے والوں کو قتل کرنا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 اگر غائب لن تمسن النار الا ايام معدودات چند گنتی کے دن چند ایک دن رہیں گے جہنم میں پھر نکل ائیں گے کہتے تھے جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا یہ سورہ بقرہ میں اپ نے پڑھا وقالو لیدخل الجنت الا من كان او نصارا جنت میں صرف وہی جائے گا جو یہودی ہو یا عیسائی یہ ان لوگوں کے کہتے ہیں اللہ, ہم اللہ کے بیٹے اور اللہ کے بڑے محبوب اور پسندیدہ ہیں اس سے اعلی اور بہتر سمجھتے اور کبھی کہتے کہ جن بزرگوں کا دامن ہم نے پکڑا ہوا ہے یہ ہمیں جنت میں لے کے ہی جائیں گے آولا عند اللہ اور کہتے کہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی وجہ سے اگر اللہ تعالی عذاب دینا بھی چاہے تو نہیں دے سکتا اس قدر وہ اعتقاد رکھتے تھے آج بھی لوگوں کی یہی حالت ہے کہتے ہیں اللہ کا پکڑا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 سولی پر چڑھ کے اپنے تمام تر امتیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر چکے ہیں سلیپ پر چڑھ گئے ساری امت کے گناہ معاف ہو گئے یہ عیسائیوں کا قیدا ہے لہذا اب بس عیسائی ہو جاؤ عیسا کی امت میں آ جاؤ پھر جو مرضی کرو تمہارے سارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو چکا ہے کھاتا ہی گول ہو گیا جو مرضی کرتے رہو موج کرو اور اسی طرح اب بھی کئی لوگوں کا اعتقاد ہے کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے اور حسین نے اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ دے دیا اب ہم کھلے جو مرضی کرتے رہیں کوئی این عیسائیوں والا عقیدہ کوئی آج لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے جو کہلواتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں تو ان کی ان باتوں کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو افضل اعلیٰ اور بہتر سمجھتے تھے دیگر لوگ جو مرضی کرتے رہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں بغرہ فی دینی ہند ماں کام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 بے دیکل خیر انقا الاک الشین قدیر آپ کہہ دیجیے اے اللہ بادشاہی کے مالک تو تلمل کا منتشا تو جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے و تنزیم القا منتشا اور جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے و تو عز منتشا اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے و تو دل منتشا اور جسے چاہتا ہے زلیل کر دیتا ہے بید خیر تیرے ہاتھ میں ہی ہر بھلائی ہے انکا علا کل پلش قدیر یقینا تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے پوری طرح سے قادر ہے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ نبوت اور رسالت ہمارا ہی ہاتھ ہے اور ہماری نسل اور ہمارے خاندان میں سے ہی انبیاء و رسول آئیں گے اولاد یعقوب میں سے ہی بنی اسرائیل میں سے لیکن اللہ سبحانہ ہوگا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد یعقوب کے بجائے اولاد اسماعیل میں سے پیدا فرمایا یعقوب اسحاق علیہ الصلاۃ وسلام کے بیٹے تھے اسحاق اور اسماعیل یہ دونوں ابراہیم علیہ الصلاط وسلام کے بیٹے تھے یعنی ابراہیم علیہ صلاطلام کے بعد باقی تمام تر انبیاء ان کے بیٹے اسحاق کی نسل سے ہوئے اور اسماعیل علیہ صلاط وسلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بہت کیا تو چونکہ سارے انبیاء و رسول بنی اسرائیل میں سے آ رہے تھے اولاد اسحاق اولاد یعقوب میں سے آ رہے تھے تو ان کا یہ ظلم تھا کہ ہمارے خاندان میں سے ہی آخری نبی بھی ہوگا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 لہذا نبوت جو سب سے اعلیٰ ترین عزت والی چیز ہے سب سے زیادہ شرف والا کام ہے سب سے اونچا عہدہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرے یہ اللہ رب العالمین کے بس اور اختیار میں ہے لہذا اللہ تعالیٰ پر تمہیں کسی قسم کے اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے اللہ نے جسے چاہا پسند فرمایا اس کو لبوت عطا کر دی اس میں کسی کا بس اور زور نہیں یہ اللہ کی مرضی ہے اور اس میں مسلمان <تصفح> ہیں کہ اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ نے تمہیں اس دنیا میں غلبہ اور اقتدار دینا ہے تمہیں غلبہ اور اقتدار حاصل ہوگا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بس ہے یہ تمہارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے لہذا تم پر لادن ہے کہ تم اللہ کا شکر بجا لاؤ تو لی النیل فی فناری و تلی النہار فی اللیل تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وہ تخری الحی من المئی و تخرج تخری من الحی اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے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 ایسے ہی اس کے برعکس ہو جاتا ہے دن کو اللہ رات میں اور رات کو دن میں داخلاتا ہے تخری جول المگی تھی وہ تخری جی تھا مین الحی زندہ کو مردہ سے مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے یہ روحانی زندگی اور روحانی موت مراد ہے جیسے نور علیہ سلاۃََ سلام نبی ہیں بیٹا اس نے نہیں مانا غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نبی ہیں اور باپ آزر ہیں بت اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں کی ہدایت نہیں ملی ملیز کو منتشا گیری حساب اور تو جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے رزق دیتا ہے لایت تقید المین القافری نا اولیا امندین مومن مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو دوست نہ بنائیں اب پیچھے یہ بات واضح ہو گئی کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اقتدار و غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت سے ہم کنار کر دیتا ہے یہ سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے تو پھر مسلمانوں کو کافروں سے دوستی لگانے کی کیا ضرورت ہے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 اللہ رب العالمین کی دوستی میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا تو اللہ کے تم ان سے بچو کسی طرح سے بچنا یعنی بندہ ایسی جگہ پہ رہتا ہے کہ جہاں پر کافروں کے لیے دوستی کا اظہار کیے بغیر اس کے لیے رہنا ناممکن ہے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 اور مدارات جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں سورہ ممتح میں اس کی تفصیل انشاءاللہ اللہ آ جائے گی وہ رکم اللہ نفسہ ہو اور تم اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے اپنے آپ سے ڈراتا ہے وہ اد اللہ المصیر اور اللہ کے لیے ہی لوٹ کر جانا ہے اب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 یوم تاجد البصما بن خیر مشارہ و ما املت بن سو تبد لو ان بہن ہا و بہ نہم دم برعیدہ جس دن ہر جان جو اس نے عمل کیا وہ اس کو پالے گی من خیر بھلائی سے ہوگا تو اس کو اپنے سامنے پائے گی و ما امیرت بن سو اور جو اس نے کوئی برا کام کیا ہو تبد لو انّا بہ ن ہا و بہ نمد ام ہر جان خواہش کرے گی کہ کاش اس کے اور اس کے گناہ کے درمیان دور کا فاصلہ ہو و یو حد اللہ نفسہ ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے اپنی ذات سے ڈراتا ہے وہ اللہ رعوف اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑی نرمی کرنے والا ہے مقصود یہ ہے ان آیات میں کہ اللہ سبحانہ شانہ ہوا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 کہتے ہیں کہ ہم بعض لوگوں سے اس کے ملتے ہیں جب کہ ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا ایک آدمی آیا آپ نے بڑی اچھی انداز میں اس کی اوبھگت کی لیکن اس کے قریب آنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ویسا عقل العشیرہ اور بن العشیرہ یہ اپنے خاندان یا قبیلے کا انتہائی برا آدمی ہے تو جب وہ چلا گیا تو پوچھا گیا کہ آپ نے اس کے بارے میں جو کہا سو کہا پھر آپ کے پاس آیا خلن طلکلام بڑی نرم کلامی آپ نے کی ہے اور بایا لوگوں میں سے سب سے برا آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت کے دن وہ ہوگا ممودا الناس اتقا خوشی کہ لوگ جس کے شر سے بچنے کے لیے اس کی بد زبانی سے بچنے کے لیے اس کو چھوڑ دیں اس کی عزت کریں